اور یہ ہمیں پھر بار بار پڑھنے کا کہا گیا تاکہ, تاکہ یہ بار بار کیوں کہا جاتا اس پر علماء نے مستقل گفتگو کی ہے کہ دیکھیں سورہ فاتحہ کو مستقل جز بنا دیا اس کے بعد کہا ہے جہاں سے مرضی قرآن پڑھ اتنا چھ ہزار چھ, ہزار چھ, ہزار چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آیتوں کا مجموعہ قرآن شریف اس میں اختیار دیا ہے کہ جہاں سے مرضی پڑھو ایک طویل آیت پڑھ لو یا تین چھوٹی آیتیں پڑھ لو لیکن سور فاتحا لازمی پڑھو سور فاتح لازمی کی اور اس کے اندر بھی علماء نے لکھا ہے کہ جو سب سے پوری صورف آتا کی کہ ساتوں آیتیں بلا شبہ ایک عظیم الشان تری چیز ہے لیکن اس میں خاص طور پر جس کے اوپر اسرار اور زور ہوا جس کی جس کی تفصیلات سب سے زیادہ بیان کی گئی ویا کا نابود ویا کا نسریم کی عبادت اور استعانت اللہ جموں کے لیے جو خاص کرنا ہے خاص کرنے کا مطلب کیا ہے کہ کسی درجے میں بھی کسی صورت میں بھی کسی چور دروازے سے بھی کسی اور کی اس کے اندر شرکت کا شائبہ بھی پیدا نہ کبھی اس کی نگاہ غلطی سے بھی نہ اٹھے کسی اور جانے اللہ پاک کے ساتھ وفاداری کا رشتہ کہتے ہیں یہ وہ وفادار انسان ہے کہ جب یہ اپنی کمیوں کو کوتاوں کے باوجود اللہ پاک کے سامنے روز محشر حاضر ہوگا تو اس دن اس کو پتا چلے گا کہ اس وفاداری کے رشتے کا انعام اس کو کیا مل رہا ہے اس وفاداری کے تعلق کے باوجود اس وفاداری کے اعتقاد کے باوجود اس سے غلطیاں کوتاہ ہو سکتی ہیں جو نقصانی ہوتی گناہ ہو جاتے ہیں انسان سے کبھی اس کی زبان سے کوئی غلط بات نکل جاتی ہے کبھی اس سے اس کی آنکھ غلط اٹھ جاتی ہے کبھی اس کا کان غلط سن لیتے ہیں یہ سارے انسان کے آزاد گناہ اس سے ہوتے ہیں لیکن اگر اس کا دل ان جذبات کے ساتھ پکا ہے اس وفاداری کے اوپر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے رشتے کو اس نے ہر صورت کے اندر قائم رکھا آزمائشیں آتی ہیں بہت بڑے غم کی کیفیت آئی تب بھی یہی کیفیت ہے اس کی بہت بڑی خوشی کی کیفیت آئی تب بھی یہی کیفیت ہے اس کی کاروبار کے اندر وہ آسمان پر چلا گیا تب بھی یہی کیفیت ہے اس کی زمین کے نیچے گھس گیا نقصان خسارے میں تب بھی یہی کیفیت ہے اس کی اس کا بہت بڑا خاندان قبیلہ ہو تب بھی اس کی یہ کیفیت ہو وہ دنیا کے اندر تنہا ہو تب بھی اس کی یہی کیفیت ہو یہ اللہ جانور ہم سے چاہتی یہ اس کا یہ ہمارا امتحان ہے کہ ہر حال کے اندر ہر زندگی کے مرحلے کے اندر ہر قسم کی کیفیت کے اندر ہر قسم کے حالات کے اندر انسان اللہ جل شاہروں کے ساتھ اس وفاداری کے اندر اس میں اللہ پاک چاہتے ہیں کہ انسان کہیں بے وفائی کا مرتکب نہ اس میں وہ ڈنڈی نہ مارے اس میں کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرے اس میں اللہ کا حق کسی اور کو نہ دے جو حق صرف اللہ جلشا کے جیسے وہ شکین کیا کرتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے اندر لوگوں کو شریک کیا کرے کہتے ہیں کہ کچھ اللہ کا ہے کچھ دوسروں کا بھی یہ کچھ دوسروں والا معاملہ مسلمان سے اللہ شاہ کسی قیمت کے اوپر اس کے اوپر راضی نہیں ہے اللہ جل شاہ ہمیں توحید کے حقیقی مقصد کو اور اس کی حقیقی روح کو سمجھنے کی اور اللہ پاک کے ساتھ ایک قوی اور ایک لازوال اور باوفا تعلق نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے